ماننا کئی بار چکی ہوں کہ ایسا کام ہوائی جس سے خدا کو راضی کرنے مقصود ہو فعلو ما فعلو ما جرد جرد رب خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں ہوں تک سمجھدار ہو عبادت مفہوم پیمانے خدا کا لفظ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کا مطلب ہے دی کسی بھی نہیں ہونی جنہیں چھ خدا ہونے بیٹھ بول بولو بولو, بولو. Oh. کیونکہ عبادت دی تعریف کیتی تھی جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں <t international> دل نال کرو آزار کرو اس طرح خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ نہیں کہنا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے یہ تعریف عبادت دی اسلامی لغت لحاظ نال جیسا معنی بنے گا کہ جو خدا پر دی اب خدا اگر وہ باطل جھوٹا جیسے کافروں کے ہوتے ہیں تو عبادت کیا ہو جائے گی کفر شرک باطل لعنت جیسے کافر اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت حقیقت میں نہیں ہے وہ لعنت ہے لیکن لغت کے اعتبار سے اس کو عبادتیں گے نہیں اسی وجہ سے وہ غیر اللہ کے معخود عادت بنتے ہیں عبادت گزار اگر خدا حق ہو جیسے ہمارا ہے اللہ جل شا تو اگر خدا حق ہو حضرت جی تو وہ کیا بن جائے گی عبادت حق بن جائے گی بولو رحمت بن جائے گی تو عبادت کا معنی بتاتے ہوئے یہ نہیں کہنا جو اللہ کو رادی کرنے کیے نا یہ کہنا ہے جو خدا کو رادی کرنے کے لیے پھر خدا تو کس بنانا ہے جی کے لحاظ سے حقیقت میں تو خدا ہے نہیں دیکھو عرف کے لحاظ سے ایک خدا باطل اے خدا اسی طرح عبادت بھی بن جائے گی کون کون سی آپ ٹھیک ہے نا تو یہ ہے عبادت عبادت اب عبادت جب بتا رہے ہوں کہ عبادت کا یہ ماننا ہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اب خالی راضی کرنے کے لیے کسی کو راضی خالی خدا کا اعتقاد کیے بغیر خدا نہ سمجھو کسی کو اگر خالی راضی کرنے کے لیے عبادت کی جائے اپنا عبادت کی جائے، خالی راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے اس کو عبادت نہیں ہے بولو کیا پرانے پاک میں ولہ و رسول ہو اللہ اور اس کے رسول احق کو زیادہ حقدار ہیں یردو ہو تو اس کو راضی کریں تو اس کو <تصفح> اردو ہو اور, اور یہاں پر پھر ضمن بات آ گئی کہ پیچھے اللہ اور اس کا رسول دو چیزیں ذکر اور آگے فرمائیں اردو ہو اس کو راضی کریں حالانکہ انہیں کچھ کر چاہیے تاکہ ان کو راضی کریں اللہ اور اس کے رسول دونوں ان کو راضی کریں اللہ فرماتا اس کو راضی کریں پیچھے دو ہیں یہ اشارہ مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں فرق نہیں ہے سمجھ جس نے اللہ کو راضی کیا اس نے رسول اللہ کو راضی کیا جس نے رسول اللہ کو راضی کیا اس نے یہ میراسی کے بچے جو کہتے ہیں رب من جان دیا نو منائیں کتے یار کی بات کر رہا ہے اگر یار رسول اللہ ہیں تو رسول اللہ اور اللہ کی رضا میں فرق نہیں سمجھ نہیں آ رہی اگر کوئی یار کنجر کو اس کو راضی کرنا خدا اس کو راضی یار رب من جانا یار منا کے مرنا ہے وہ سمجھ نو مروازی کرنا ہے بولو اچھا من آ گئے ارے بھائی راضی کرنا بتاؤ راضی کرنے کی سوچتا کہ نہیں مشرک بن گیا راضی کرنے مشرک ہو جا بندہ بھاپی اپنی بوٹھی راضی رکھدہ کہ نہیں بولو کیا آخو گے عابد ہو گیا عبادت گزار ہو گیا بڈی کا بول خالدان راضی کرنے کا حکم ہے کہ نہیں ہوئے جیسے مانا بولو بولو بولو اسی طرح سلطان اسلام کو بڑوں گزار رسول کو سب کو راضی تو خالی راضی کرنے سے عبادت نہیں بنتی خدا کا کر کے براضی کرنے کی سوچے پھر کیا ہوگا یہاں پر یہ بات میں نشین کرنا یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا کام جس سے خدا کو راضی کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ منتخب نہیں کیا جا سکتا کام سمجھ بات کیا آ رہی غیب الغیر ذات رب العالمین کیا معلوم کس بات سے راضی ہوتا ہے کس بات سے راضی نہیں ہوتا لہٰذا یہ نہیں ہے کہ سکولی کتوں کی طرح اپنے آپ عبادت خدا کو راضی کرنے کا سوچ لو جی میں ووٹ لڑ رہا ہوں میں خدا کو راضی کر رہا ہوں فلمی ہی کنجرے کام کر رہے ہیں وہ سارا جو بغیر سے کہتے ہیں ہم خدا خورا دینے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں سمجھ بات کیا رہی اور سکول والا کتا جو ہے وہ کہتا ہے میں سکول پڑھا کر خدا کو راضی کر رہا ہوں اور کتے کا بچہ یہ خدا کو راضی کرنا یہ جی. تم اپنے آپ اپنے نفس سے اپنے خواہش سے اپنے جناب مرضی سے جو تم نے عبادت بنا رکھی ہے تو مشرق کافر ہے اللہ رسول کی مرضی سے عبادت بنتی ہے اپنی مرضی سے عبادت بے شرک اللہ تعالیٰ کس کام سے راضی ہوگا شریعت سے معلوم کرنا پڑے گا اب بات سمجھ لگی جو کہ مجھے خود معلوم ہو جائے گا بس جو میرے دل میں آتا ہے خدا اس سے راضی ہو جائے گا وہ مشرق ہے بول بول بولے یہ چیز ہے اب عبادت کے لیے اعتقاد رکھنا ضروری ہے خدا ہونے کا <سؤال> اگر خدا ہونے کا اعتقاد نہ ہو تو عبادت <سؤال> کا بکو محال ہے عبادت کا ثبوتی محال ہے <سؤال> کیونکہ وہ تو اس کی حقیقت میں داخل ہے اعتقاد الوحیت ایبا, خداوندی بندی اعتقاد جس کو کہتے ہیں اعتقاد الوحیت اس کے مفہوم کے اندر مانے میں داخل حقیقت میں داخل ہے بات جب حقیقت وہ ہٹا لو گے تو حقیقت ہی جائے گی سمجھ نہیں آ رہی ابول مار اچھا اب تقرر کیا کیامد رول بس کا کیا مطلب ہے فلاں کے دل کے اندر میری جگہ قدر ہو عزت ہو اب بول مار ایک ہوتا ہے سباب ایک ہوتا ہے فرق ان میں فرق ہے شباب کہتے ہیں نیکی کی جزا کو اب بول جزاک آپ نے نیکی کی اس کے بدلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے یا کسی کی طرف سے بدلہ جو دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں سواب کہتے ہیں ہے جزا کہتے ہیں بدلے کو چاہے نیکی کا ہو چاہے برائی کا ہو سمجھ لگی چور نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ لیا جو اس کو جزا مل گئی یہ نہیں کہا نا ثواب مل گیا سمجھ نہیں آ رہی ثواب کیا ہوتا ہے تو بولو نیکی <mañana> کی جزاک کو سواب کہتے ہیں آپ نے نماز پڑھی والدین کی خدمت کی کسی کی نیکی کی جاب تھی اس کا جو بدلہ اللہ تعالی کی طرف سے ملے گا یہاں دنیا میں کسی سے ملے اس کو سواب کہتے ہیں ہماری بات کیا رہی تو نیکی کے بدلے کو کیا کہتے ہیں ثواب کہتے ہیں اچھا قرب ایک قرب ہے ایک کیا ہے بولو بولو ان میں کیا فرق ہے جی دیکھیے ایک آدمی عملے کا بندہ بادشاہ کا بادشاہ کے عملے کا بندہ لاہور میں رہتا ہے اس نے کوئی کارنامہ ایسا کیا بادشاہ کو پسند آیا اس نے بلایا دس کروڑ روپیہ انعام دے دیا یہ جی کیا مل گیا اس کو جزا مل گئی نیکی کی بادشاہ کی نزدیک جو نیکی ہے خدا رسول کے نزدیک نہیں उसके नजदीक जो नीति मिसाल देना हो ना समझाना चाहता हूँ बढ़ो बोलो इसको क्या मिल गया जजा मिल गई ये जजा है स्वाब मिल गया उसको यानी उसकी तरफ से बादशाह के गुमान के मुताबिक जो नीति थी वो उसने की और उसको जला मिल इसको समझो स्वाब क्या है अरे बादशाह के झड़ का नौकर है मुलाजिम है بادشاہ کا وزیر ہے اب بتاؤ جو وہ کام کرنے والا ہے اس کی قدر بادشاہ کے دل میں زیادہ ہوگی یا وزیر کی بولو وزیر جو ہمارا قرب اس کا ہے جس وقت آتا ہے آتا جاتا ہے قدر اس کی ہے بات اس کی مانے گا ہر بات اس کو کہتے ہیں تو قرب جو ہے ارے بھائی قرب ہے قدر کہ اگلے کے دل میں عزت اور قدر اور وقار ہو سمجھ بات کیا آ رہی وہ سب سے بے مثال طریقے پر اس کو اپنے دل میں سمجھتا ہو سب سے بے مثال سمجھتا ہو جتنا جتنا یہ فرق وہ کرتا جائے گا اپنے دل کے اندر کسی کے متعلق کہیں گے اس کا قرب زیادہ ہے بول مار بادشاہ کی بیوی ہے اس کو قرب زیادہ ہے یا نہیں ہے سب سے بول مارو چاہے اس کو کروڑوں روپے نہیں دیتا رکھتا وہی تازہ روٹی پر ہے وہ بول بول مار کس پر رکھتا ہے بادشاہ لے کر اس کا ناز اس کے اٹھائے گا بات اس کی مانے گا یہی ہے نا تو کورب اور ثواب میں فرق ہو گیا اگلے دن مجھ پر چشتیہ شریف میں سوال ہوا مکہ شریف میں عبادت کرتے ہیں تو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے مدینہ شریف میں پچاس یا ایک ہزار کا آتا ہے تو اب بتاؤ نہیں بات کیا رہی ہے جہاں ایک ہزار کا سواب ملتا ہے پھر جہاں شان اس کا زیادہ ہے تو اس کا زیادہ ہے میں نے اس کا یہ جواب دیا میں نے کہا بھائی ایک ہوتا ہے سواب نیتی کی جزا. ایک ہوتا ہے قرب. اور مارفت پہچان جس کو کہتا ہے میں نے کہا مکے میں ثواب زیادہ ملتا ہے مدینے میں خدا کا قرب اور مارفت زیادہ ملتا سمجھ نہیں آ رہی ادھر کیا ملتا ہے زیادہ ایک سجدہ زیادہ ملتی ہے ادھر قرب خدا زیادہ ملتا ہے اس واسطے ہمارے آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں رضی اللہ تعال ہو آپ فرماتے ہیں یہ مکہ مکہ مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ہے زاہد, زاہد, زاہد, زاہد جو عبادت کرنے والا ہے ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں کہ مکہ بڑا ہے اس اعتبار سے کہ ادھر سواب زیادہ ملتا ہے وہی بات مدینہ نہ صحیح افضل اس اعتبار سے مکہ ہی بڑا ظاہر لیکن ہم تو عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ارے بھائی ہمیں تو معشوق کا قرب چاہیے ارے جو آشک ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے معشوق رو کہ چھتر بار جا ہوں جد لا لبے سانو جدا مشروبی اندر سان سونے دے پے فکڑے تھوڑے کاندڑی نام تو مفت بھی کاندڑا آشق ندہ تعلق بول مارو اے. جگہ منگے وہ نو کرے جگہ ہے خدا منگے کی بھی بیاں شیر میرے دن جس سمجھ نہیں آ رہی <tos> بولوی سمجھ آئی کہ نہیں تو بھائی کون سا مانگتا ہے بولو <tinyan> <tinyan> <submarine? tinyan> <tinyan> <?gers> <Deptinyan> سچی دسیا جی موتر دم کر کے رب دے بندے ہیں اصا نوکر نہیں ملازم نہیں کہ جگہ منگی اص بندے ہیں سونا کھے نہ کرنا ہی کرنا واہ واہ بندگ نہنت بڑھ ہمارا فرض تھا اصل آدت اصل بندہ خدا بندہ خدا ایک ہوتی ہے عبادت ایک ہوتی ہے ارے بھائی یہ ابدیت کر عبادت اور عبدیت بول بولو جنت لینے کے لیے کچھ کر رہا ہے جزا لینے کے لیے کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے عبدیت یہ ہے بزرگوں نے کہا عبدیت یہ ہے کہ عبادت یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کام یعنی ایسا کام کرو جس پر خدا راضی ہو اس کو عبادت کہتے ہیں ابدیت کیا ہے جو خدا تیرے ساتھ کرتا ہے تو اس پر راضی رہے میں <عددیت> لفظ میرے دینے رکھ ایسا کام کر جس پر راضی ہو رب راضی ہو یہ عبادت افس یہ ہے کہ جو خدا کرے تو اس پر راضی ہو سمجھ لگی وہی گل تھوڑے بھکڑے دھوڑے میرے نام تو اب ملتاندھ oh. بولو سمجھ نہیں آ رہی تو اب میرے بھائی عبادت جو ہے نا وہ بغیر ہاں تو قربدہ سمجھ آ گیا نا قربت سماج نہیں آیا قربت <laughs> تقرب تقرب کیا ہے کسی کے قربت ڈھونڈنا قربت ڈھونڈنے کا مطلب یعنی اس کے پاس میری اس میں دل سے قدر ہوا اللہ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا کا شان والا ہے میری بار گاہ میں سنا. تقرم اللہ تبارک ہوا تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ویچے بندہ کوشش کرے رب میرے سے مہربان ہوئے رب میرے سے راضی ہوئے رب دی بارگاہ میری قدر ہوئے رب دی بارگاہ چری کیا مطلب قدر دی امی یا میں دی بارگاہ فریاد کروں سنوے مننے ساتھ ریاض من یعنی بندے والی یعنی بندگی والی قدر کی بھی قدر یعنی جو باقی میرا بندہ جس طرح قرب اللہ کا ڈھونڈا جاتا ہے اسی طرح قرب اللہ تعالیٰ سے پاک بندوں کا بھی ڈھونڈنا فرض ہے بولو کون مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ پر راضی ہوں وہ بولوے ایسا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ صاحبہ تم پر راضی ہوں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ امام تم پر راضی اولیاء تم پر راضی اللہ کے نیک بندے تم پر راضی والدین تم پر راضی اور ان کا قربت اور نزدیکی تم تلاش کرنا چاہتے ہو قدر ان کی بات دل میں بنانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو یعنی دوسرے لفظوں میں تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان کو وہ ہمیں اپنے دوست سمجھے چاہتے ہو یا نہیں یا یعنی یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہیں دوست دشمن سمجھے ایمان سے بتاؤ جن کو اللہ کے بندے دشمن سمجھے گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمن سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا سمجھے بولو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بھی تلاش کیا جاتا ہے اس کے پاس بندوں کو بھی کیا جاتا تقرب عبادت نہیں ہے بولے تقرب کا بھی عبادت بنتا ہے ایک وقت پھر تعظیم بول کیا کیا کہہ رہے ہو تعلیم کیا ہے کمیاں اگلے کو عظیم جاننا بولے پھر اس تعظیم کے مختلف طریقے کو آ گیا تو اٹھ کر کھڑے ہو گیا ہاتھ ہاں جی عزت کی جگہ پر بٹھایا پیٹھ اس کی طرف نہیں کرتے یہ تعظیم کے طریقے ہیں سمجھ نہیں پاتی ایک توہین ہوتی ہے جان جان کے بے قدری کرنی اگر وہ آ بیٹھا جدھر بیٹھے ادھر کانڈ کر کے بی جانا جان جان کے ادھر تھوک چھوڑ دینی لفظ ایسے بولنے کا ایک آدمی ہے اس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کی طرف توہین چلتے رہے بول بول بول مارو تو احترام کے ساتھ دل توجہ کرے گا تعلیم بن جائے گی سمجھ بات جاری رہی اگر اس کی تقریر کے ساتھ دل توجہ کرے گا تو توہین بن جائے گی ذرا اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو جائے گا بولو تو بھائی بات یہ ہے کہ وہاں بھی مذہب ایسا لانتی بے بخوب مذہب ہے کہ اس کتے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے پاس بندوں کی تعظیم بھی شرک ہے تقرب بھی شرک ہے عبادت بھی شرک ہے اس کتے کے بچے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تعظیم اور چیز ہے عبادت اور تقرب اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے عبادت کو مستلزم نہیں بز ہو تو ہو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کی تعظیم سبحان سبحان کو تمہارے دل میں ان کا وقار ہونا چاہیے بولو بولو ان کی عظمت ہونی چاہیے جس دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عظمت اور وقار نہ ہو ایمان سے وہ دل کافر ہو جائے گا کہ نہیں بے شک. پھر تکرو پہ تمام صاحب رسول اللہ کو رادی کر بلکہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو سے مبارکہ میں آ گیا بلکہ قرآن میں آ گیا مالا سو تھری کا وب بو کا کا قبل تن محبوب ہم اب ان آپ کو ضرور ضرور ہم آپ کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو جس طربہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں والا صوفا یو عقیقہ یو عقی کا ربو کا فتح ہے محبوب قریب آپ کو آپ کا رب ہے جی تھوڑا جی کچھ عرصے بعد کچھ عرصے بعد اے اے اے اے اتنا دے گا کہ یہ آپ راضی ہو جائیں گے ارے مرنا ہے جس کو راضی کرنے کی خدا خدا تعالی کی مرضی ہے جن کو راضی کرنے کی اگر تم ہم ان کے راضی کرنے کی نہ سوچیں گے تو کافر نہیں ہو جائیں گے بند کرنا ستی کا بچہ ہے جو کہ تکرم نبی کا ڈھونڈنا شرک ہے او بولو ہے بے شخص سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں حتہ کے سنیے بے شک اللہ سجد نماز سجدہ جس کو کہتے نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا عظیم رکن سجدہ ہے حتیٰ کے نبی کا تقرب سجدے کے ساتھ ڈھونڈنا کے ساتھ یہ شرک ہے یہ بھی شرک اگر یہ شرک ہوتا تو رسول اکرم رحمد اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کبھی اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارا جی چاہتا ہے آپ کو سچاتا ہے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں جب جانور آپ کو سجدہ کرتے تھے تو صحابہ کرام دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا وہ مرد کو سجدہ کرتی میری شریعت میں غیر اللہ کو سجدہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا سمجھو ذرا یہ سجدہ وہاں بھی کستے مذہب میں اور اسلام میں دیکھو کتنا فرق ہے وہاں بھی کہتا ہے کہ سجدہ عبادت ہے سجدے سے عبادت بن جاتی ہے اسلام یہ کہتا ہے نہیں عبادت سے سجدہ عبادت کا بنتا ہے سمجھ رہی خالی سجدے سے عبادت نہیں بنے گی عبادت کا اعتقاد آئے گا تو پھر سجدہ بنے گا <سؤال> ارے عبادت کا اعتقاد کیسے آئے گا پہلے خدا سمجھے کسی کیونکہ عبادت کے معنی میں خدا کا اعتقاد ضروری ہے جیسے پہلے بتا دیجیے کردہ خدا نہیں سمجھے گا عبادت نہیں ہو سکتی ارے <سؤال> <اربانت سؤال> کتے اگر خالی سجدے سے عبادت بن جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کیوں فرماتا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ تم آدم کو خدا مانو توبہ توبہ یہ تو بحال بھی ذات ہے خدا مانے بھی صحیح تو بھی مان سکتا کوئی سمجھنے لگی بے شاہ. کیوں؟ یہ محال بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محال دانت ہے ممتز بھی دات ہے سراس کو کوئی نہیں سمجھے گا کوئی قسمت والا سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ہے کہ تو عبادت میرے علاوہ کسی اور کی کرو یہ محال بھی ہے اگر کرے بھی صحیح تو نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کہ احتقاد ہے رکھنا پڑے گا جب مومن کو پتا ہے کہ خدا صحیح کی ہے تو عبادت پھر کیسے کر سکتا ہے کسی کو بول مارے کسی اور کے متعلق خدا ہونے کا اعتقاد رکھے گا تو عبادت بنے گی نا جو کام پھر اس کو راضی کرنے کے لیے کرے گا پھر عبادت بنے گی سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں وہ oh, سجدہ کر وہ تو بلکہ اتنا کتے کے بچے کو چومنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے دربار کو جا کر چومتے ہو oh, ہاتھ لگایا تو سجدہ ہو گیا hmm. اس کتے سے کہو اگر چومنے سے سجدہ ہو جاتا ہے تو تو آج کے بعد تم اعلان کر دو کہ بڈی کو ہم نہیں چومیں گے ہاں وہاں بھی جا کر جب شادی کرے تو اعلان کرے ارے بھائی ہمیں عورت چاہیے سیدھی سادی بات ہے نہ چومیں گے نہ چومنے دیں گے شر کو ہو جاتا ہے وہ کہیں گے چتر مار کر بغیرت کا بچہ چل نکلی در سے اتنا بے حیا نہیں ارے بھائی چومنے سے عبادت کیسے ہو سکتی ہے ہاتھ لگانے سے عبادت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ سجدہ کرنے سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک خدا سمجھنے کیسا بولو منو جب تک جو نا ہو خدا نہ سمجھا جائے جب تک سجدے سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی سجدہ تعظیم کا یعنی کیونکہ سجدے کے مفہوم میں عبادت داخل نہیں ہے سجدے کی حقیقت میں عبادت داخل نہیں ہے کہ سجدہ عبادت کے بغیر ہو ہی سکتا oh. आ, سمجھو بولو مرو آدم اللہ اسلام کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیا تھا ان کو فرشتوں فرشت بولو ہے تو وہ کیا شرک کا حکم کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالی شرک کا حکم نہیں کر سکتا کسی صاحب کا شریعتوں میں سجدہ سجدہ ہوتے تھے وہ تعظیم کے سجے تھے ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے ایک تعظیم کا ہوتا ہے بولو عبادت کا سجدہ کس کو کہتے ہے قرآن میں بالکل ہے جادوگر مصعل السلام کے جب نے ہوں موسع السلام کے کو سجدے میں قرآن حضرت السلام کو سجدہ کیا قرآن میں کہ نہیں ہے بولو تو کیا شرک ہو رہا تھا نبیوں کے سامنے شرک رہا یہ کتا ابھی کہاں سرکرا ہے بغیر بس سمجھنے آ رہی بس سمجھئے برو یہ فائل مفول دونوں کام کرنے والے یہ اب بات یہ ہے حضرت جی معلوم ہوا سکتا ہے کہ عبادت کا ہوتا ہے سازی کا ہوتا ہے سجدہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر اور حرام رہا ہے سجدہ تعظیم پہلی شریعتوں میں حرام جائز تھا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں حرام ہو گیا کبھی نہ گناہ بھر گیا بولو سمجھ گیا کن کی شریعت میں کون <سار> سا <بارسا> سجدہ <سار> <سار> <سار> خدا سمجھنے کے بغیر عزت کا کام اس کے لیے کر رہے ہیں <سار> شرک کہ نہیں کہیں گے چاہے کمر پر کرے اب کسی کے بچے وابی سے پوچھ کا بچہ کہاں سے شرک کا نیے نکال لیا تم نے پتہ نورو oh. کا بچہ چاہے سجدہ قبر کو کرے چاہے زندہ کو کرے چاہے مردا کو کرے چاہے کسی کو کرے, کرے، جی ہاں صرف اور صرف بوت کے سامنے سجدہ اس کے لیے وہ بھی شرک شریف نے قرار دیا ایک وجہ سے کہ بلا سبب اس کو سجدہ کرے گا تو پھر الوہیت کا اعتقاد اس کے اندر آ جائے گا یہ آپ الوہیت کے اعتقاد پر دلالت کرتا ہے تو دلالت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے نہیں اگر اگر وہاں پر بھی ممکن ہے کہ سجدہ ہو بدھ کے سامنے اور اعتقاد علویت نہ ہو اور شرک نہ بنے یہ بھی ممکن ہے بلکہ واقع ہے شہر سادی نے بت توڑنے کے لیے تو کے مندر کے بت توڑنے کے لیے شہر شادی خود بوستان میں لکھ رہے ہیں واقعہ سارا اپنا <تصف> جی تو سجدے کرتے رہے جی ان کے ساتھ سجدہ کرتے تھے کو لیکن وہ کیا تھا ایمان سے کہو وہ بھ کو توڑنے کے لیے تھا کہ یہ بت کو خدا سمجھ کے لیے بولو اب جدا ہو گیا کیا مطلب جدا یہ آ کس میں سجدے میں اور خدا کہ خدا ماننے میں جدا ہی ہوگی بدھ کو بھی لہذا شاید شادی کو مجاہد کہو گے مشرق نہیں کہ مشرق نماز بار بولو اگر کوئی کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو نہ کسی کے سامنے جن سے اس کو کا بچہ جب جنا پر چار پائی پر چار پائی پر مردہ سویا ہوا ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھ رہا ہو طے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مردے کے سامنے کھڑا ہوا ہے خیر تو ہے اگر یہ کام بھی تعظیم کا شرک ہو جاتا ہے تو چاہیے تھا کہ نماز جنازہ اب آپ ہی جب پڑھے نا تو مرتے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو ہاں ہم ادھر نماز پڑھتا ہے ہم شرک نہیں کرتا چل ہے پڑا ہو جاتا معلوم ہوا یہ بالکل بندر اور ڈورو ہیں ان کو کوئی دین کی سمجھ آ سکتی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں منافق میں دو سکھے منافق میں ایک فرمایا دین کی سمجھ دوسرا فرمایا حسن عمل ارے وہ تو غیر مقلد ہو یا جس کو بادی ہے لدیف کہتے ہو یا واقعی بندی ہو یہ دونوں کتے جو ہیں کہتا ہوں ان دونوں کے اندر مجھے ایک آدمی دکھا دو ایک آدمی دکھا دو اشرف خانوی اور ان کے مذہب کے بانی ابن عبد البہب نزدیک اور یہ خنزیروں کا ٹولہ جتنے بڑے ان کے ہیں ان کے دکھا دو میں کسمیا کہتا ہوں اگر ان کے اندر حسن عمل کی دولت مجھے دکھا دے یا دل کی سمجھ دکھا دے मैं मेरी जबान काफिले जी मैं जी जनाब जी मैं मानने के लिए तैयार हूँ है लेकिन मुझे कोई माई का लाभ नहीं दिखा सकता आपको मालूम है अशरफ खानवी के कारनामे ठीक है मामा जी के बाद का तरीका कैसा लिखा हुआ है योमिया किताब के अंदर हजरत की किताब है हिफाजत यौमिया कितना हिस्सा है भाई नौवा हिस्से के अंदर मामा जी क्या वाह का तरीका जो लिखा है कैसा जी भाई जितने है हयास के बच्चे बयान करना भी शर्म आती है बयान करने से भी शर्म आती है जी खर आपको मालूम है मैं मा उस तरफ जाना चाहता हूँ काशिम नानोत्री और रशीद गंगोही के वाकयात आपस में इकट्ठे सोने और छेड़खानी करने के है वो कहता है भाई ये क्या कहेंगे कहते हैं जो मर्जी कहते रहे तुम आ सो जाओ <laughs> نہیں بات کیا یہ جی داخلہ یاد کھولو بات جو ہے وہ سارا ادھر ہی رہتا ہے داخلہ جانو تو کھولا جی بچے داخلہ جانو پر سب سے زیادہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ وابد ہے بندی بول رہا ہے وہ آبد میں بولا مکلے کر واد بولو اب بات یہ حضرت جی کے سجدے تعلیمی شرک ہوتا تو صحابہ کے دل میں کبھی شرک کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر شرک اندر دل میں پیدا ہو جائے تو شرک بن جاتا ہے بس یہ نہیں ہے کیونکہ یہ اکاڈی چیز ہے جی ممکن یہ صحابہ کرام کے دل میں اگر خواہش ہوتی اب اگر بوت کو سجدہ اور رسول اللہ کو سجدہ ایک جیسا حکومت لگتا ہے تو صحابۂ کرام کے دل میں بوت کو سجدہ کرنے کی خواہش کیوں پیدا نہیں ہوئی oh. اور اگر کسی کے دل میں بوت کو سجدہ کرنے کی خواہش پیدا ہو بتاؤ مسلمان رائے گا no. بولو اے. رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی صحابہ کے دل میں جانور پہلے کرتے تھے صحابہ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی بتاؤ کیوں مشرق نہیں بن رہا ہے بت کو سجدہ کرنے کی سوچے گا تو کافر ہو جائے گا رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی سوچتا ہے تو آشق ہو جائے اللہ! لیکن رسول اللہ نے منع کیوں کیا سمجھو صحابہ کو منع کر رہے ہیں جانوروں کو منع نہیں کرتے اس وجہ سے شہا پر تو اعتماد تھا لیکن آنے والی گاؤں پر اعتماد نہیں oh, oh, oh. جانوروں سے شرک ممکن نہیں کیونکہ عقل اختیاری ادھر نہیں رکھی ادھر عقل اختیاری رکھی ہوئی ہے اختیار سے جس کو چاہے مانے جس کو چاہے نہ مانے ارے ان کے اندر اختیار نہیں ہے وہ مجبور ہیں وہ اللہ رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو جانور مان ہی نہیں سکتے وہاں پر شرک کا خطرہ نہیں تھا اس وجہ سے رسول اللہ نے ان کو چھوڑ دیا وہ سجدہ کرتے رہے اور صحابہ کو بنا کر دیا تاکہ آنے والی قوم جو ہے وہ ہاں جی خطرے میں جناب شرک میں نہ پڑ جائے تو خطرے سے بچانے کے لیے ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سجدہ تعظیمی شر کو ہو اور رسول صحابہ کو کہیں کہ جناب حرام ہے نا کہتے سب سے پہلے تو تم مشرک ہو گئے ہو, تم کافر ہو گئے ہو تم نے یہ جی سوچا کیوں ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے بت کے سکدے کی سوچے گا تو مشرک ہو جائے گا تم تو مشرک ہو گئے ہو آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے صرف اتنا فرمایا <تصفح> کہ بتوں کو, غیر اللہ کو سجدہ جیز ہوتا تو میں عورت کو کہتا وہ اپنے خامد کو کیا کرتی جی دورا دورا. بات کیا رہی لیکن آپ ذرا ذہن میں رکھنا یہاں پر ایک لطیف بطور ستولوں پر اگڑا آ جائے درمیان میں ہمارا تمام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ دیکھو کتنا مخالفت ہے ماں بہن کتنا مخالف ہے رسول فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم کرتا ہوں کس کو سجدہ کرتا مرد کو ماسٹر پروفیسر کتنی کا بچہ اس کوشش میں ہے کہ یہ مرد عورت کو سجدہ کرے یہ نہیں ہوا کسی وجہ سے ہر وقت یہ اسی کوشش میں ہے عورت کو زیادہ مانو عورت کو زیادہ کر عورت کو آگے رکھو عورت کو آگے ہے کہ ان کا پاس یہ خود کرتے بھی آسکتا یہ ماسٹر پروفیسر جو ہے نا یہ جی کھوتی کے بچے ان کو سجدہ کرتے ننا کو سمجھنی بات کیا رہی اگر سر نہ جھکائے تو دل تو جھکا ہی رہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی لیکن خیر خیرن بات آ گئی آگے چلتا ہوں اب بتانا جو چاہتا ہوں بھائی کہ معلوم عبادت بغیر خدا کے خدا ہونے کے اعتقاد کے خدا سمجھنے کے بغیر عبادت نہیں <تصفح> بنتی اب خدا کیا ہوتا ہے <تصفح> سمجھنی نہیں بات سر پوری ہو جائے گی لوگ خدا اس کو کہتے ہیں کہ اصل خدا کا معنی کیا ہے کہ جس کو کسی بات میں کسی ایک بات میں کسی کا محتاج نہ سمجھا جائے بولوار من شاید شرک ہاں کیا کہہ رہا ہوں کسی ایک بات میں بھی جو سمجھے یہ کسی کا محتاج نہیں سمجھو اس نے اس کو خدا بنا لیا اس کو کہتے ہیں استقلال ذاتی کا ایک کام مستقل بزاس غیر محتاج سمجھنا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں محتاج سمجھ. آپ کسی کا محتاج نہ سمجھے نا پہلے میں اگرچہ کہ یہ کہتا رہا ہوں تو میری توجہ کے بغیر آدم میں توجہ کی وجہ سے ایسا میرے منہ سے نکلتا رہا ہے ہاں جی بات کی طرف توجہ نکلتا رہا اس وجہ سے بعد تو میں توجہ ہوئی تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے یہ کہتا میں نے کئی بار کہا کہ ہر چیز میں کسی کا جو محتاج نہ ہو اپنی ہر چیز میں جو وہ نہ یہ نہیں کہ جو کسی ایک چیز میں بھی اپنی کسی ایک بات میں بھی یا <laughs> کسی کو کسی ایک بات میں کسی کا بھی مخت نہ سمجھا جائے کسی کا بھی اس کو کیا کہنا بولو اس میں کیا راز ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کسی ایک بات ہے <laughs> جو مشرقی نے مکہ تھے وہ اپنے بتوں کو وجود کے اندر مستقل نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان سے اگر پوچھو من کر سما تو آسمان اور زمین تو کس نے پیدا کی لم یہ یقیناً کہیں گے الگو جہل سمجھتا تھا کہ یہ بت خدا کا پیدا کرتا ہے یہ بھی سمجھتا تھا کہ بت نے کائنات بنائی ہے یہ خود بت اپنا وجود رکھتا ہے اپنے آپ بنا ہوا ہے نہیں نہیں سمجھار تو بولو لیکن وہ کیا کرتے تھے سمجھو جی وہ ان کو مستقل کس بات میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں خدا کی مخالفت ہے یہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے ہماری مشکلوں کو حل کر لیں گے ہماری مصیبتوں کو ڈال لیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی نہیں ہے دیا ہوا ایک پیار بھی ان میں نہیں رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا یہ تمہارے سفارشی ہوں گے قیامت کے روز نبیوں ولیوں کو تو سفارشی کہا ان کے اندر سفارش کی قدرت رکھی طاقت رکھی سب رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے ادھر نہیں رکھی ادھر رکھی ہے ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے سفارشی ہیں نبی ولی صفاحتی قبار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میری سفارش گناہ والوں کے لیے ہے تو یہ شب اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ اور اولیاء سفارشی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے بتا دیا انہیں کی زبانوں سے ہمیں کہ یہ سفارشی بولے یہ وسیلہ ہے کیا ہے وہ وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا رب کی رضا ڈھونڈنے کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے وسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوانے کے وسائل ہے بس سفارش بولو ہے کہ نہیں ہے وہ. یہ پرانا حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ نہیں ہے ارن ہے ارن ہے اچھا <تصفح> بھت کو بدھ کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی قدرت دی ہوئی اختیار دیا ہوا کچھ بولو تو ہے ادھر تو اللہ تعال نے فرایا یہ تمہارے سفارشی ہیں وسیلہ ہے کہیں آیا رب تو بار بار روک رہا ہے قرآن میں کہ یہ نہیں ہے کچھ یہ کچھ نہیں نہیں ہے اب دیکھو جو اللہ تبارک ہو جس نے سب کچھ کرنا ہے جو ما... وہ تو کہہ رہا ہے جس کی بارگاہ کا سفارشی وسیلہ بنانا تھا وہ تو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں بنیں گے یہ کہہ رہے ہیں بنیں گے یہ وسیلہ ہے سب کچھ ہے اب بتاؤ اس بات کے اندر انہوں نے ان کو مستقل سمجھا کہ جب اگر مستقل نہ سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اس کے تابع ہیں اس کی مرضی ہوگی تو کریں گے ورنہ تو وہ تو کہہ رہا ہے نہیں ہے مان رہے اگر مان رہے ہیں تو مشرقین کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ خدا کے بغیر خدا کے مقابلے میں آ کر یہ ہمیں چھڑوا لیں گے خدا کہے گا میں نہیں چھوڑتا یہ کہیں گے تو کون ہوتا ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہم چھڑا لیں گے وہ مستقل سمجھتے تھے اگر ہر چیز میں ان کو مستقل نہیں سمجھتے تھے لیکن وسیلہ اور سفارشی اور ان باتوں کے اندر اداسان کی بات وہ مستقل سمجھتے تھے اسی وجہ سے خدا کہتا ہے نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں تھے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں یہ جی کر لیتے ہیں کر لیں گے تو معلوم ہوا ان خبیصوں کا اعتراض تھا ان کو مستقل سمجھنے کا اگرچہ بعض باتوں میں اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی ایک بات میں بھی کسی کو مستقل سمجھے گا تو وہ اس کو خدا مان رہا ہے اور اسی طرح اشارہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اب کتا وہ کہتا ہے قرآن میں آتا ہے ذلفا عجیب مشرک تو کہتے ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے اللہ کے ہمیں ارے اللہ کے قریب تو وہ وسیلہ سمجھتے تھے وہ کب خدا سمجھتے پیچھے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مارنا عبادت کرتے وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ خدا کے ہمیں بول پا رہے ہم ان کی عبادت لیے کرتے ہیں تو وہ کرے عبادت کرتے ہیں وہ لانتی عبادت خدا سمجھنے کے بغیر نہیں ہوتی معلوم پہلے خدا سمجھتے تھے یعنی کیا مطلب خدا کیا ہوتا ہے خدا ہوتا ہے مستقل خدا کیا ہوتا ہے خدا کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ مستقل, مستقل. معلوم پہلے مستقل سمجھتے تھے بعد باتوں میں ان کو بتوں کو کیا سمجھتے تھے مستقل سمجھتے تھے پھر پھر کہتے تھے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں تعلیم کو والے الزام کرتے ہیں تاکہ جو خدا سے کیا کریں ہمیں امید. قریب کر دیں تو معلوم ہوا وہ پہلے مستقل فضا غیر محتاج ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اسی وجہ سے وہ کریں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں قریب کرنے کے لیے تاکہ آپ کے قریب ہو جائے سمجھنی بات کیا رہی تو معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ان کا وہ قرب وسیلہ بنانا نہیں تھا خالی وسیل بنانے کے ساتھ عبادت کا عبادت کرتے تھے اور عبادت بغیر خدا ہونے کے خدا سمجھنے کے نہیں ہوتی تو معلوم ہوا پہلے وہ خدا سمجھتے تھے مستقل یعنی مستقل سمجھتے تھے پھر وہ جو وہ جناب قرب وہ کہتے تھے ہمارے وسیلے ہیں اب یہی سے فرق ہو گیا کا مشرق اور مومن کا کہ مومن کسی نبی ولی کو مستقل نہیں سمجھتا اسی وجہ سے وہ عبادت ان کی نہیں کر سکتا کیونکہ عبادت بغیر مستقل سمجھنے اور خدا سمجھنے کے واقع ہی نہیں ہو سکتی ثابت ہی نہیں ہو سکتی تو وہاں بھی کتے کو یہ کہو لئین دو دو خالی وسیلہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا عبادت کرنے کرنے سے اور عبادت ہوتی ہے مستقل سمجھنے سے معلوم ہوا مستقل جب تک نہ سمجھا جائے کسی کو توجہ تو شرک نہیں پیدا ہوتا جب اللہ ہی کو مستقل سمجھا جائے پھر توحید پیدا ہوتی ہے تو منشائے توحید اور شرک اصل مستقل سمجھنا ہے جب تک یہ پیدا نہ ہو نہ عبادت بنتی ہے نہ شرک ہوتا ہے نہ توحید ہوتی سمجھ نہیں آ رہی اس طرح کی تقریر آپ کو کتاب میں یکجا نہیں ملے گی سبحان اللہ آ رہی اب کم تم سے پوچھے توحید و شرک کی حقیقت کیا ہے توحید کی حقیقت یہ بتاؤ یہ اس کا یہ عقیدہ کہ اللہ اللہ ایک ذات ایسی ہے جو کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں یہ ہے حقیقت توحیر بول مارو حقیقت توحید کیا ہے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی بات میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ صرف اللہ ہی آئے کسی کو الوہیت کہتے ہیں اسی ہی. کو استحتا کے بادشت یہ سمجھو گے تو حقیقت توحید ہو جائے گی اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی کے لیے یہ سمجھو کہ وہ کسی ایک بات میں بھی خدا کا محتاج نہیں ہے وہ دوسرے کہ یہ شرک کی حقیقت ہے وہ توحید کی حقیقت ہے اسی کو اسی اعتقاد کو کہتے ہیں توحید بولو مہارے اب اچھے ہاں جی امام غزالی سرکار بیٹھ بیٹھے نہ کرو حضرت کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی آپ جو کہ خطابات کرتے ہیں یہ تک کرنا ہو کہ حضرت وہ کہے تو بھارے تم وسیلہ بناتے ہو تم نبیوں ولیوں کو وسیلہ بناتے ہو تم کہتے ہو میرے اب کے قریب کریں گے اللہ تو فرماتا ہے نعبدہم کہ مشرقین جو تھے وہ بھی تو کہتے تھے ہم ان بتوں کو وسیلہ بناتے ہیں تو تم نے بھی وسیلہ بنایا انہوں نے بھی وسیلہ بنایا وہ بھی مشرق دھوبی اس بتی کے بچے کو کہو پہلا لفظ کیوں کھا رہا ہے مانا نعبدہم میں سارا فرق بتایا جا رہا ہے अच्छा यहां पर एक नुक्ता बताता हूं हूँ भाभी से पूछ बुत के सामने खड़े होकर कहना मुझे दाल साग रोटी दे दे कपड़े दे। ये शेर कहे के नहीं भाभी से पूछ وہاں بھی سے پوچھ ابو جہل جیسے کافر کو سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ مجھے یار دال دے دے میری مہربانی روٹی دے دے یہ شرک نہیں کا بچہ یہ بھی کافر ہے وہ بت ہے یہ کافر ہے کافر سے مانگ رہا ہے مشرک نہیں بنتا اس سے مانگتا ہے مشرق کی وجہ کا بچہ سے مانگ ہے بتا ابو جہل سے مانگ رہے ہیں بننا اور وہی کام بوت سے مانگتا ہے تو شرکت ہے وہی کام بوت سے طلب کرتے ہو تو بول بار ادھر شرکت بتاؤ تم بتاؤت ایک اور بات ہے لال ہے وہ عقیدہ روحیت آ جاتا ہے اس سکھلال والا کیوں سنو کہ ہر کسی کو معلوم ہے اللہ تعالی نے بھی قرآن میں بتا دیا انسان کو ہم نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سفاتے سمانیا معتری دیا سفات سباہرہ اشاعرہ کے نزدیک سات اور ماتوری دیا کے نزدیک آٹھ صفات ذاتی ہیں رب العالمین عالم کی بولو بولو بولو آج چلنے کو بات چل پڑی تو چلنے کو بول بول کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہوئے بہتر فنک ہے تمہاری ہماری تعینات مخلوق کی زندہ مخلوق جتنا ہے اس کی حیات روح کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی حیات اس کی داد کے ساتھ ہے میری بات کیا اس کی صفت حیات یہ نہیں کہ وہ جس طرح ہے یو کہو جس طرح اس کے روح سے روح کے ساتھ نہیں بس یہ کہ روح کے ساتھ روح کے ساتھ یہ مخلوق अच्छा समझो दूसरी क्या तुम्हारा हमारा इलम पैदा होता है अल्लाह का इलम पैदा नहीं होता तुम्हारा हमारा इलम किसी चीज की इल्लत नहीं है अल्लाह तैनात के वजूद की इल्लत है कवजो है कि नहीं खैर इल्लत यहाँ पर नहीं बोल सकते समझ नहीं आएगी اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے اس کی صفت ہے اس کی صفت ہے ہم سے ہمارے ہم سے مختلف ہے لیکن ہے صفت اس کی ہے ٹھیک ہے اس نے ہمارے اندر رکھی ہے اس کی ہے اپنی ہے دوسرے نمبر پر قدرت ہے تیسرے نمبر پر قدرت ہے بول بول قدرت ہے اس کی صفت ہے انسان میں بھی رکھی ہے کہ نہیں ہے سما ہے جس کو کہتے ہیں سنوائی شنوائی شنوائی کان نہیں نہ سننے کی قدرت بولے اب اس کے لیے کان ضروری نہیں ہے یہ بھی دینا کرنا ہمارے ہمارے اندر قدرت کی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی شان کے مطابق ہے بات سمجھنا کہ کوئی آلہ ہے تو کیا ہو گئی تو اللہ تبارک کو صفت ہے ہماری آنکھ کے ساتھ اپنی شان کے ساتھ ہے بول بول بول کے بول مار آنکھ کے ساتھ بھی نہیں آنکھ کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ آنکھ رہ جائیں وہ قوت نظر آئے تو خوشی نظر آتا بول بول بول بول ٹھیک ہے کدھر ہو گئے بولو اچھا کلام کیا اللہ تعالی کلام فرماتا متا حقیقت کلام درتا ہے بلکہ جتنے یہ صفات ہیں ہمارے لیے مجاز ہے اس کے لیے حقیقت ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مجاز ہے نا اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہے حقیقی ہے جو صفات اس کے حقیقت اس کے لیے ہمارے لیے مجاز ہے بولیں حتیٰ کے وجود والی سفت بھی ہماری مجاز ہے اس کی حقیقی ہے کتنا ہو گیا اچھا ارادہ کتنا ہو گیا ارادہ ارادہ کا کیا ہے ارادہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے توجہ ایک ہوتا قدرت ایک ہوتا ہے قدرت یہ ہے اس سے قدرت ایک ایسی صفت ہے کہ اس سے یعنی اس کی وجہ سے صلاحیت ہوتی ہے کرنے کی اور ارادہ یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کام کر لیا جاتا بول مار مار مار مار, مار. تو کتنا سفتیں ہو گئیں؟ بولو یہ سات اشائرہ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی تعالیٰ عقیدے کے امام ہیں علی سنت کے ان کے مذہب میں یہ ساتھ ہیں امام ابو منصور ماتورید رضی اللہ تعالی تعالیٰ یعنی کیا مطلب امام شافعی اور امام مالک کے عقیدے کے وارث امام ابو الحسن اشعری ہوئے ہیں اور امام عالم ابو حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف کے عقیدے کے وارث حضرت امام ابو منصور ماتوری ہوئے ہیں یہ دونوں اہل سنت کی امام عقیدے کے بول بول بالبل یہ کیا فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں آٹھویں صفت ہے تقوین تکوین مانا بنانا جس کو کبھی تخلیق کہہ دیتے ہیں کبھی ایجاد کہہ دیتے ہیں کبھی خلق کہہ دیتے ہیں کبھی فعل کہہ دیتے ہیں کبھی, کبھی کردر کہہ دیتے ہیں یہ سب تکوین بنانا یہ بھی اللہ تعالی کی صفر بول رہے اچھا انسان خدا کا راز ہے کہتے ہیں انسان خدا کا کیوں کہ یہ آٹھوں صفات ذاتیہ یا ساتھ انسان میں جمع پاؤ گے کسی اور مخلوق میں نہیں ہے کسی <سؤال> کے اندر ایک ہے کسی کے اندر دو ہے کسی کے اندر تین ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام سفتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں دی ہوئی کہ نہیں ہے <سؤال> بول مارو اب <سؤال> قدرت دی ہوئی علم دیا ہوا سب اچھا یہ بتاؤ ان آٹھ میں سے کوئی ایک بت میں ہے انسان چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے اس کے اندر رکھی ہوئی اب بولا ہے مرے کیا کہہ رہا ہوں یہ آخو سفات اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے کس کو انسان کو ان کا عقص دیا پرتو دیا تجلی دی انسان کو دیا بت کو اب بول مارو نہیں نہیں دیا اب جب جس کو دیا ہوا ہے جب تم مان رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہوا ہے پھر اس سے مانگتا ہے اس کا مطلب ہے مستقل نہیں سمجھ رہا کیونکہ اس میں دی ہوئی ہے یہاں استقبال کا سیدا پیدا ہی نہیں ہو سکتا سمجھنی بات کیا رہی لیکن بوت کے اندر کیونکہ وہ رکھی نہیں ہے جب ہے نہیں تو اب تو کہتا ہے دے مجھے, دے مجھے اس کا مطلب ہے اس رکھنے والے نے تو رکھی نہیں ہے تم اس کو اپنی تو اس کو مستقل سمجھ رہا ہے تو اب سمجھتا ہے یہ اپنے آپ ہی کر لے گا یہ کتا کہاں سے کرے گا اپنے آپ معلوم ہوا استقلال والا کی ادھر پیدا ہو جاتا ہے خود بخود اس کو مستظم ہے اس وجہ سے شرح سے مانگنے والا مشرق ہو جاتا ہے چاہے اس کو کہاں سہول دے دے ادھر مشرق نہیں ہوتا چاہے کافر سے مانگ رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دی. اگر یہ سمجھے کوئی آدمی اس ابو جار یا کافر سے مانگتے وقت دال روڈ روٹی ساگ بھی کہ یہ مستقل ہے اللہ کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے سب کچھ کر رہا ہے تو پھر یہ بھی مشرق ہو جائے گا ارے خدا کے بندے نبی ولی کسی کے متعلق کوئی مسلمان یا عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے آپ کر رہا ہے یہی سمجھتے ہیں اللہ نے دیا ہوا ارے بھائی جس کی تم پہلے ہاتھ صفات ہے اب یہ دور, یہ دور سے سننا وغیرہ یہ مدد کرنا یہ کہاں سے ان کے لیے ادنا آ گیا کیسے اردن خاط ارے بھائی حدیث میں صحیح بخاری میں ہے میں اس کے ہاتھ من جاتا ہوں وہ لانسی وا کو یہی سمجھ نہیں آ رہی نبی یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جتنے جو, جو آ, قریب سے یعنی تلس باپ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہر کسی کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے اس سے مانگنا جو ہے جو مستقل استقلال کے عقیدت کو مستلزم نہیں ہوگا لیکن او جب اسی وجہ سے وہ مشرق نہیں بنتا اس سے مانگنے والا ہاں جی اگر نبی علی ہے تو ان کے متعلق میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جتنا تمہیں دی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو دی ہوئی ہے یہ تمہارا قریب مانگنا کسی کافر مشرک سے یا کسی مومن زندہ سے جس کو تم زندہ سمجھتے ہو اس سے یہ شرک نہیں بننے دیتا یہ شرک جب تک کہ مستقل نہ سمجھو اسی طرح میرے نبی ولی جو ہیں ان کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ ان کا تمہارا قریب ان کا دور دونوں برابر ہے کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ سے خدا میں ہاتھ بن جاتا میں ہاتھ کے بن جاتا ہوں کیا مطلب مطلب یہی کہو گے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قوتوں کے اندر اپنی قوت شامل کر دیتا ہے ایک خاص قوت اور عطا کر دیتا ہے ایک اس کو ملی تھی عام انسانوں کی طرح جو سب کسی کو ملتی ہیں یہ آٹھ سکھے اس کو ملی ہیں ان سے زیادہ جب زیادہ ملی تو اعلان کر دیا کہ میں نے اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے سلام سے مطلب کیا کہ اس کی طاقت تمہاری طاقت سے مختلف ہے اس کا علم تمہارے علم سے مختلف ہے سمجھو میرا اب یہی کہنا پڑے گا کہ اس کی حیات تمہاری حیات سے مختلف ہے سمجھ نہیں کرنی <تصفح> <تصفح> جنگود اللہ کا گیا جی اللہ کے بندے اور جناب جی بابا اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں شہادہ زندہ ہوتے ہیں کہتے ہو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں سفید پاک کے اندر کہ سمجھ لو کہ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور پیاس نہ کرنا جاہل کرتے میں تمہارے لیے کہاں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں یہی کہا ہے کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیے دی ہے وہ سب کو دیے ہوئے ہیں سب کے اندر رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ سمجھو میرے ایک کو سمجھو کہ بلی کی حیات نبی کی حیات تمہاری حیات سے مختلف ہے اس کی قدرت تمہاری قدرت سے مختلف ہے اس کا علم تمہارے علم سے مختلف ہے اس کی بسر تمہارے بسر سے مختلف ہے اس کی سماج تمہارے سما سے مختلف ہے اس کا اس کا عراقہ تمہارے علاقے سے مختلف ہے اس کے کلام تمہارے کلام سے مختلف ہے یہی وجہ ہے کہ خدا کا بندہ دیکھ تو کہ صحیح کہ فال صحیح وہ آپ ہی کو بھی لکھنا پڑا کہ یہ بات صحیح ہے سنج صحیح ہے ہاں جی حضرت فاروق اعظم مدینہ شریف میں خطبہ دیتے ہیں جنگ تین سو میل پر لڑی جا رہی ہے نوہاو شہر کے اندر اور وہاں سے فرماتے ہیں یا ساری الجبل اگر اگر بینائی میں ان کی بسر اور تیری بسر میں فرق نہیں ہے تو تمہیں نظر نہیں آتا ان کو کیسے آ گیا محفوظ سمجھ نہیں آ رہی کیسے معلوم ہوا بھی کتے کو حدیث ہی سمجھ نہیں آتی نہ قرآن سمجھ آتا ہے دیکھ اگر قدرت ملی کی اور قدرت تیری میری برابر ہے کتے سے پوچھ حضرت آس بن برقیہ تخت بلکیس کو تبلا انجر تبدیلے قطعی ہے آنکھ جپتنے سے پہلے کیسے حاضر کر رہے ہیں معلوم وہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ظاہر کر کے بتا رہا ہے کہ اور کیا تمہیں بتاؤں میں بتا رہا ہوں کہ آٹھ صفتیں ٹھیک ہے تم میں بھی رکھی ہیں وہ کافروں میں بھی رکھی ہیں سب میں رکھی ہیں لیکن میں نے کچھ انہیں صفات کو انہیں صفات کو جب نبیوں ولیوں میں رکھا تو تم سے مختلف کر کے رکھا اس کی حیثیت اور مقدار اور ہے تمہاری کیفیت اور مقدار اور ہے لہٰذا اپنی سما کو کتے وہاں ان کی سما پر کیا مت کر ان کی سما کو اپنی سما پر قیاس مت کر ان کے علم کو اپنے علم پر کیا مت کر اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آرام آ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے کتا نبی وہ بخاری نظر نگر تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سجدے صحیح کر لو جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے اب جب اذن آ گیا تو جتنا اذن اللہ تعالی نے اعلان کر دیا بتا دیا کہ یہ اتنا میں ان کو دے چکا ہوں دیتا ہوں ارے بھائی جب اذن آ جائے تو پھر اتنا ماننا مستقل تو وہاں پر نہیں سمجھا جا سکتا وہ تو ایون مان رہا ہے اللہ کا دیا ہوا مان رہا ہے جب دیا مان رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ محتاج نہ سمجھ رہا ہے ہاں جی لیکن اتنا ہے کہ یہ سمجھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا جتنا ان کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا یہی سمجھتا ہے نا تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام جو ہے نا سمجھنی آ رہی ہے اکرام اور اولیاء نظام جو ہیں ان کو عید چکا ان کو مل چکا جو مل چکا ہے اور ملا ہوا سمجھنا لوگوں سے زیادہ سمجھنا مختلف سمجھنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے نہیں سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا یہ یاد رکھنا جو سمجھے نبی کا علم ہمارا علم بڑا بڑا کافر ہے ہم جیسا ہے کافر ہے جو سما جائے کافر ہے جو بسر ہمارے برابر ہے کافر ہے جو اس طرح سمجھے گا سب کا وہ سب کافر ہو جاتا ہے اس وجہ سے کھیل نہیں ہے اس کو دیا ہوا نہیں ہے اس کو ان کو ملا ہوا ہے جتنا ملا ہوا ہے ان کو مان جب مانو گے تو مستقل نہیں سمجھ رہے جب مستقل نہیں سمجھ رہے تو بالوا شرک نہیں بن رہا اب ایک طرف بت ہو گئے ایک طرف عام انسان ہو گئے ایک طرف نبی ولی ہو گئے تین تین ہو گئے تو بول بول بلوچ ایک ایک طرف بے جان چیز ہے درخت درخت کو کہتا ہے میرا بچہ گم ہو گیا مہربانی کر دے درخت ہے گجی کے پیوار سے کہتا ہے دیوار اے کند چیتی جا میرے پتر نو لب لیا یہ شرپور کیوں اللہ تعالی نے دیا نہیں اس کو کیا دیا ہوا ہے زیادہ دیا ہے حیات دیا ہے علم دیا ہے ارادہ دیا ہے کلام دیا ہے تقویم دیا کیا دیا کچھ بھی نہیں دیا جب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے تم میں سے مانگ رہا ہے اب یہ کام کرے گا تو اس کا مطلب ہے تو مستقل سمجھ رہا ہے تو شرک ہو جائے گا اور گول مارو ہے سمجھ نہیں آ رہی بابا فریق خواجہ معظم الدین مرولوی پیر سیال کے خلیفے خواجہ معظم الدین یا الدین مرولوی رضی اللہ تعالیٰ خلیفے <سؤال> پیر پیر خلیف، سے حضور خواجہ آپ سے شریف لایا ایک درخت تھا بالکل خشک درخت تھا ہاں جی خشک سوکھا ہوا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھے کچھ دیر کے لیے آپ پانی لائے خدمت کی آپ کی وہاں سے اٹھ کے چلے جائے. آپ پیچھے آ کر فرماتے ہیں خالی موزم دن کہ یار تین شرم نہیں ہوتی میرا پیرے تھلے بیٹھے سکھا ہے اس سے وقت پر اگلیاں نکلتا رہا ہوں اب بتاؤ جب یہ بات دیکھ رہے ہیں ان سے سارا دل کا کیس طرح سبز ہو جا ہو سکتا ہے یہ اور کچھ ہو جائے اور ولی ایک زبان کافی زبان سے کہتا ہے تین شرم نہیں ہوگی وہ اسی وقت سبز ہو رہا ہے تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا تعالیٰ نے کلام اس کی ہے وہ کلام ہماری نہیں ہے ہمارے کلام اس کے کلام میں بڑا فرق ہے اس کے, اس کے اندر جو طاقت ہے ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو ظالم ان سے پوچھ تم یہ کیوں ہو کتّی کے بچے کے ان سے جس ہے ہاں جی یہ آپ جناب جی یہ ہو گیا دوسرے اس سے کہو کہ کراچی میں یہ بڑا بیٹھا وہ بندہ مانو کراچی میں تمہارا سامان پڑا اس کو حاضر کر دے ابھی حاضر کر دے تم شرک کر رہے ہو کہ ایزل تو ہے نہیں یہاں پر. یہ کیسے کرے گا اللہ نے اس کو طاقت دی نہیں ہے اتنا لیکن آج بن پرسیا کو سلیمان پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں پوچھ وہی وجہ سے وہ شرک نہیں توحید بن رہا ہے کہ سلیمان پیغمبر جانتے تھے کو اللہ نے دی ہوئی ہے جب اللہ نے دی تو استقلال والا قیدہ نہیں ہے جب اس کو کہوں گا میں ارے قاری صاحب کراچی سے فوراً چیز منگا کے دے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے تو یہاں پر شرک پیدا ہو جائے گا اس وجہ سے کہ یہاں پر تو اللہ نے دی نہیں اس کا مطلب نہ پھر مستقل ہے ہاں اگر میں اس کے متعلق یہ وہم کرتا ہوں کہ یہ ولی ہے رب کا چاہے یہ نہ ہو سمجھنا والد نمبر کیونکہ پھر میں استقلال کا عقیدہ نہیں رکھتا یہ سمجھتا اگرچہ میرا عقیدہ غلط ہے کہ رب نے دی نہیں ہے اس کو یہ بنایا پھر تو اس کو بھی مشرک نہیں کہیں گے اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ صاحبہ موجود ہے صاحبہ صاحبہ صاحبہ موجود ہے اس کا وہ اذن کا عطا کا عطا کا صاحبہ وہ سمجھتا ہے ہاں جی جناب اپنے واہم موجود ہے اس واہم کی وجہ سے وہ افسات نہیں رکھتا استقلال کا جب نہیں رکھتا تو ہم اس کو مچھر گے استقلال کے عقیدے کے بغیر شرک پیدا ہو سکتا نہیں خیر اللہ کے لیے استقلال کا جب تک نگریا پیدا نہ ہو شرک نہیں ہو بول ماروئے شرک نہیں ہو سکتا اللہ, اللہ. جنگ کی طرف دھندلی سی صورت جیسے نظر آتی ہے نا اولا کہتے ہیں ایسے شبہ سے معلوم ہوا دھندری سے صورت معلوم ہوا آپ ایک سالی کا نام لے کر فرماتے ہیں وہی بن جائے جب سامنے آئے تو وہی وہ بن گیا سہا نہیں کچھ کن کائنات ہو کے رہی تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے اس عقیدہ اشتخلال جب تک مستقل سمجھنے پڑ کسی ایک بھی بات میں کوئی موم عقیدہ پیدا نہ ہو تو شرک نہیں ہوتا اور کوئی نبی ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس وجہ اگر کوئی رکھے گا تو پھر مشرق ہے بات سمجھنا بول برو رکھے گا کسی ایک بات میں بھی نبی ولیوں کو مستقل سمجھے مستقل کچھ سمجھتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعلان آ چکے ہیں آدیث اور قرآن کے کرامات اور موجات وغیرہ اور یہاں پر ایک آخری اپنے اس بیان پر अल्लाह इनको दिया हुआ है कुदरत की हुई है इस बात पर मैं देवबंदी बुल्ला देवबंद का बनाने वाला खंजीरो कामना नोतवी की बात करता हूँ तहजीर उन्दास के अंदर उसने लिखा है वो कहता है जैसे बादशाह किसी बंदे को اپنا ملازم بناتا ہے وزیر بناتا ہے عملے کا بندہ بناتا ہے اس کو سند بنا دیتا ہے پرچی بنا دیتا ہے یہ اپنے کھول رکھ کیا ہم نے پروانہ جاری کر دیا تیرے ملازم ہونے کا پروانہ لیٹر جس کو یہ کہتے ہیں سکولی سکولیٹر میں لگ گیا اس کے بغل میں جیب میں وہ جہاں پر بھی جائے گا جس وقت کوئی پوچھے گا تو ہے وہ کہے گا یہ اسی طرح پولیس والوں کو پیٹی لگ جاتی ہے پیٹی نمبر مل جاتا ہے وہ جہاں پر بھی جائیں یہی وجہ ہے کہ اگر پولیس والا بغیر پیٹی کے چلا جائے کسی کو پکڑنے کے لیے وہ چھت فرما رہے تو پولیس والا مجھے بنتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ اس کو اس نے اپنی صنعت دکھائی نہیں ہے کہ میں کچھ ہوں میں سرکاری بنتا ہوں غیر سرکاری نہیں ہوں بول مارا تو جو بندی کہتا ہے جس طرح فروانہ ملتا ہے حکومت کی طرف سے وہ اس کے پاس ہوتا ہے جب بھی کو پوچھے اس کی ملازمت کے متعلق وہ رنگ اس کو دکھا دے اسی طرح وہ کہتا ہے جو نبیوں کو معاوضہ ملتا ہے یہ پروانا ہوتا ہے ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے جس وقت بھی ضرورت پڑے اسی وقت دکھا دیتے ہیں ارے معلوم ہوا یہ تو جو بندیوں کا کنچوڑا بڑا جو ہے وہ بھی ماننا ہے اس بات کو کہ نبیوں کے معجزات یعنی کیا مطلب کہ تمہارے ہمارے حیات علم قدرت وغیرہ ان صفات سے زیادہ ان کو ملا ہوتے ہیں اسی وجہ سے جس وقت وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر چاہتے. نہیں, نہیں. جب ہو گیا تو معلوم ہوا نبیوں کے متعلق مثال کے بعد مثال سے پہلے جو کچھ بھی ہے سب یہ جو ہم مانگتے ہیں یہ کر دو سرکار یہ کر دو تو بھائی ثابت ہوا یہ سارے کچھ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہم سمجھتے ہیں اور وہ ملا ہوا بیان کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جیسا ملا ہوا ہے تو اس معلوم ہوا اب یہاں پر ہمارے اندر استقلال والا نظریہ نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو شرک کہاں سے ہوا وہاں بھی اعمال سے کنجر اعمال سے بناتا رہے لوگوں کو ہم سننی یہ ہے کہ جو بہت استقاب سے بناتے ہیں جب احتیاط استقلال نہیں ہوتا تو نہیں سمجھتے جو امان ہے ان سے کالی بشرکال ہے یہی چیز حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق بخاری شریف کے اندر ایک ہزار جو بھی سفے پر لکھا ہوا ہے کے اندر آپ خارجیوں کو جو وہابیوں کا پہلا نام تھا بولوئے بہادیوں کا پہلا نام کیا تھا آپ ان کو کیا کرتے تھے فرمایا بدترین مخلوق شمار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ کیوں بدترین ہے فرمایا جو اللہ تعالی نے آیات کفار کے حق میں اتاری ہیں یہ لگا دیتے ہیں ایمان والوں پر وہ بولا یہی صفت ان لانی لینوں میں یہی صفت ان میں پہلے تھی جی اب نام تو بدل گیا کام وہی رہا سمجھ سنی تھی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اب اگرچہ وہاں بھی بن گئے اس وقت خارجے اور یہی اوانت اپنے تیمیہ پر پڑی ہوئی تھی کہ وہ بھی کتا مال اور کردار کی وجہ سے آمال کی وجہ سے مشرق مشرق مشرق مشرک مسلمانوں کو بات القتل قتل قرار دیتا تھا ابن نقل واد کتا بھی یہی کہتا تھا ان لہنوں کو اس طرح تلوں کو پتہ نہیں ہو بغیر تو کہاں بیٹھے ہوئے مردو ہو یہ استقلال کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا سمجھ لی بات کیا رہی آپ سمجھ آ گئی شرک دو لفظوں میں بتانا ہے توحید کیا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو کسی بات میں کسی بات مستقل نہ سمجھنا مستقل نہ سمجھنا غیر محتاج نسبت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھنا کہ وہ بحر ذات ہے کہ جو کسی بات میں بھی کسی کا محتاج نہیں یہ تو ہی. اللہ کے علاوہ اگر یہ سمجھے کوئی کوئی مخلوق میں سے چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے کوئی ہو وہ کسی ایک بات میں بھی اللہ کا محتاج نہیں ہے اس لیے شرک ہے بس نہ خالی سجدے کو شرک کہنا ہے نہ رکو کو شرک کہنا ہے اگر کہیں احادی سے مبارکہ کے اندر بعض اعمال کو شرک کہا گیا ہے کفر تو وہ تحدیداً توبیخاً کہا گیا ہے دان ٹپٹ کے لیے تخلیق کے طور پر سختی کرتے ہوئے کہا گیا حقیقت نہیں جس طرح کے نماز آتا ہے منتار کا فلا تھا فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا یہ تغلیزی کفر ہے اس کو تقسیر تغلیزی کہتے ہیں یا واض کی کہتے ہیں نصیحت میں واض و نصیحت میں حضرت صاحب ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ کافی اسی طرح کفر کے جناب لگا ایک ہوتا ہے فتوے کا قفر فتوے کا کفر اور ہوتا ہے وعض تقلیف کا ہوتا ہے واضح تکلیف کے طور پر ہم بھی کہہ جاتے میں نے یہاں پر کہیں مرتبہ سے درمیشہ اور میں نے کہتا ہوں ارے یار تم اه, تم تو مشرق ہو مسلمان ہی نہیں ہو مجھے لگتے ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں سختی کر رہا ہوں سخت لفظ بولوں رہا ہوں ڈر جائیں وہ بول مارے سخت لفظ بول رہا ہوں تاکہ ڈر جائیں اس کو باز کہتے ہیں واضح کی تکلیف کہتے ہیں کو کون مار سمجھنا ہاں کو کپڑا اور اکوائے کپڑے جو ہے نا اس کے متعلق اور اب یہاں پر چلو اسی دن چندر جی مسئلہ میں پڑا تم نے بھائی باندرامہ شریف اندر یہ شیر نہیں ہے چمبیا ہے نا اس کا کیا مانا ہے چمبیا اور اولیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم تو ہو گئی یار ہوئے محتاط تو خدا کا سمجھنا ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں سمجھنا سمجھو اللہ تعالی کے سوا کسی تو مستقل نہیں سمجھنا کہ وہ کسی کا محتاج ہے یہ صرف شاید صاحب یہ شاید فرید اکار یہ تو نہیں فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ محتاج ہیں توجہ نہیں کی یار مارو اب کسی کو کسی کا محتاج سمجھنا یہ اس میں تفصیل ہے دو قسم کا ہوتا ہے کسی کو کسی کا محتاج سمجھے اگلے کو خدا اور مستقل سمجھ کر پھر مشرق ہوتا ہے اگر کہتا ہے کہ خدا نے اس کو طاقت شان دی اور ہمیں اس کا محتاج بنا دیا جس طرح کہتے ہیں آپ کہ اولاد جو ہے یہ محتاج ہے ماں باپ کی والدین کی کھانے پینے کے اندر ان باتوں کے اندر کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو ہمارے یہاں شاہ اللہ اللہ فرما کے ہیں اللہ سلفق ہے یال نبی اللہ نبی حنیفہ کیا ابو حنیفہ کے محتاج ہیں فکا کے اندر لوگ کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا اگلے کو بنا رہے ہیں ابو حنیفہ کو جب بھائی احتیاط نہیں ہے تو کسی کا محتاج کہنا کسی کو یا اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھنا لیکن اگلے کو مستقل نہ سمجھنا یہ شرک نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے مابو اور اللہ تعالیٰ کے پاک بندے ان کے محتاج ہم ہیں اور ہم جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محتاج یہ وہاں بھی لوگ جو ہے یہ خود محتاج ہے اسی وجہ سے کرنا مانتے رہتے ہیں لوگوں سے اگر یہ محتاج نہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں ارے بھائی سمجھنی بات, بات یہ ہے کہ محتاج جب کسی کو کسی کا سمجھو گے اگر اگلے کو مستقل سمجھتے ہو تو پھر کافر ہوگا اگر اگلے کو محتاج سمجھتے ہو آپ کا تو پھر محتاج کسی کو سمجھتے ہو کسی کا تو سمجھتے رہو اگر اس سے کچھ چھڑکے محتاج ہے اس میں کوئی شخص ہے سمجھ نہیں آ چلو جی کا آدمی صاحب جو ہے نا ادھر کیا کرے گا ہاں پڑھ لو بھی آپ پتہ نہیں ہے کس نکتا ہے تو گولمر رہیں اقبال فرماتا ہے نا سمجھ میں نکتا ہے تو ہی رہ تو سکتا ہے سمجھ میں نکتا ہے تو ہی معلومات نقطہ ہے بول مرے سمجھ میں نکتا ہے تو آ تو سَتا ہے تیرے تیرے دماغ میں گپت خانہ ہو تو کیا کہیے سمجھ میں نکتا ہے تو ہی تو تیرے دماغ میں خانہ ہو تو کیا کہیے وہ کہتا ہےج مسلے تیرے دماغ کے اندر وہ ابھی تیرے دماغ ہی بہت اسی وجہ سے تمہیں تو ہی نہیں سمجھ آ رہا دفعہ سمجھ نہیں آ رہی اللہ کے بندو ذرا ڈور ڈٹ سے بولو چلو کے بولو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے کیا عقیدہ تھا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بھی مسلمانوں کو مشرق اور طاقت سمجھتے تھے یہ علمائے عقائد کے تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے حتیٰ کے خود وہاں خندیروں کی کتابوں کے اندر بھی لکھتا ہے قادیوں کا یہی عقیدہ تھا اس گناہ شرک فرق وہی تو زمانہ تھا بہت اچھے لغات الحدیث میں اس خندیر اعظم نے بھی کہہ دیا شر کر گناہ قبیلا میں فارک اور آؤ آو میں تسمیہ کہتا ہوں کہ یہ کتے خود نہیں کرتا فارک نہیں کرتا بھی کرتا اسی وجہ سے کہتے ہیں بندیوں کے سامنے دربار پر کھڑے ہو کر ایسا کر رہا ہے وہ مشرق ہے ڈوم رہا ہے تو مشرق ہے ہڈا کر رہا ہے تو مشرف ہے ماتھا ٹھیک ہے مشرف کتے کا بچہ پھر خود مال کی وجہ سے مشرق کہہ رہا ہے اتنے میں تو پھر مشرق ہوں کافر مشرق ہوں وہ لائن یہ تو امال ہے تقریر اگر تم نہ سنتے پتہ نہیں کتنے امال کی وجہ سے تم بھی لوگوں کو کافر مشرق بنایا جاتا ہے لوگوں کا بھی بیڑا گر کرتے اپنا بھی بیڑا گرتے محفوظ کر لو لوگ چیزیں ہیں عملی چیزیں سمجھنا اور ماننا پڑتا ہے کرنا نہیں پڑتا <تصح> اور بول مارو کرنے سے تعلق نہیں عقائد وہی ہوتے ہیں جن کا ماننے مان سے تعلق ہوتا ہے اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا کرنے سے تعلق ہوتا ہے یہی لا اللہ الا ہے نا یہ اس لا الہ الا اللہ کی ہے نا وہ شرح وہ آج کا یہ بول رہی اگلے دن میں اس کو یہ وہابی لوگ مجھ اس وجہ سے سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں جو زندہ لوگ ہیں نا زندہ لوگ یہ خدا کے شریک بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک مدد مانگنا اعمال ہے شرک اور وہ اعمال یہ کہتے ہیں جو زندہ ہیں ان کے ساتھ کرتے رہو شرک نہیں بنتا جب مر گئے تو شرک بنتا ہے معلوم ہوا یہ زندہ کو خدا کا شریک سمجھ لے سمجھنا چاہے سمجھتے ہیں مردہ کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے